بسم الله نقرده ونستعرضه ونستغفره ربيني ونتوكل عليه ونعلم بالله انظروا لي أنظرنا من طيّة عمالنا من يعدل الله ولا مهل له من يمّيه ولا أجله الله, الله وحده لا شريك له ونشهد من محمدًا عبده ورسوله دوست ان کو فرمایا گیا ہے اگر تم ایمان والے ہوئے اور ان کو پارک ان کا مقد میں انہتر ستر میں ہم یہاں پر رہے تھے ستر میں ہم انگلش کے سال میں تھے اور انہتر میں پاکستان پر جہریت کی اور کمرزم کی سب جلد آ گئی جہریت روزم کی سب ادار آ گئی اور افغانستان سے دس سال پہلے ملک کو کمسٹار ہے جو ہے تو اب دلال کے ساتھ بہت دن کام کرتا تھا میں انہوں نے کم کیا کلاسے میں لوگ چھوڑو اور جتنا ہو سکتا ہے مارچ کے مہینے ہے پاکستان کے تعلق میں دورہ کرو اور دورہ کر کے وہاں پر خوبصورت کام کرو شہری کے برائل کو توڑو اور کسی جگہ خوبی محنت کرنے کی ضرورت ہے کے ساتھ میرا وہ کر لوائیں مردان کا میں رات کو بارہ بجے ہم پہنچ گئے دس دن میں بچوں میں دس منٹ لوائے میں نے کہا ابھی ابھی جاؤ گے میں اور لوگوں کو لے کے آؤ اور میں بھی ان سے بات کروں نے کہا یہ بارہ بجے کی ہم بھی سکے گھر یہ ہمیں بھی یاد کچھ کریں کھانا وغیرہ آرام کریں میں گیا ایک ساتھ میرے آئے اور میں کہا کہ جا رہے مجھے ایک لڑکے کا پکڑا اور زہیوں کے مہا سب سے بڑا ویڈر جیسا ہے میرے گاندھی بات کرنے کے لیے آئے ہمیں کوئی آئے خیال آپ کون سی تنظیم ہے بس مان ہے اور بات کرنی چاہیے آئے وہ تنظیم امین کی ضرورت ہے ایک آدمی کا نام کے بڑے تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو میں نے کہا وہ ہمارے گاؤں میں کافل کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا کبھی کافل مسلمان کو کافل نہیں کہتے ہم کافل کو مسلمان بننے کی کوشش کرتے تھے اچھا چلو بات کرو بعض میں نے ان سب کو اسی طرح اٹھایا اور لے گیا دار دار دار. اور اللہ نے ان کے دوسرے سال جب یہ طالبان یہاں آیا نا نفسی نہیں. تو اس میں سیزوں دیکھا تو اس کی تحریر یہاں پر تحصیلی کے برابر ڈلی گئی ایس میں یہاں اللہ اللہ عالم نے شام کی اس کے بعد گورت کا ختم ہوگی کیا وہاں بعد میں نے دی دلائل دی اور اس کے بعد میں جھگڑا کیا مقامی تو ہم ساتھ میں آ کے آئے اصولوں کو جانتے اصولوں کے خلاف کام کر رہا ہے اصول میں میں نے کافی فکر نہ کر میں ایک نئی تشویش نئے اصول لے کر آیا ہوں جو کہ آگ کو نہیں پہنچایا وہ مجھے بتائے میں اس کے مطابق کر رہا ہوں کہ دلائل میں کاٹ ان کے دلائل صفر پر ہو جائیں گے ہاتھ ڈالنا چاہے ڈال کا پٹارا نہیں پڑا ہوا ہے اور میں پتھر یہ علاج چل رہے تھے تو اس نے ہماری لگائی ہوئی اور ہم جا کے بات کرتے تھے اور مشرقی پاکستان میں اتنا کام ہو گیا تھا کہ یس طلبہ جو تھے وہ بالکل پیار تھے کہ اب سے مظم کا نفاذ کو مشرقی پاکستان میں مچھلوں کا استعمال ہو جائے چوکوں میں استعمال کرنے پڑے گی لوگ کرتے جامع آدمی جو نماز بھول نہیں آتا وہ بھی آ کر اور تمہارے اللہ پالپوری صاحب تھے او پڑھو ناخت موبنت کو جو بولتے تھے تو کیا موتی رولتے تھے اور کیا سونا ٹولتے تھے اور کیا گلائے دل کے اندر چھوٹ کرتے تو خیر گرد کر رہے تھے اسی سامنے پتھر کا واقع ہے میرے بڑے بجایا گیا تھا میں نے کہا کیا میرا حالات بہت خراب ہونے بلاتا ہوں گا دو جب مومن اپنے کام کے ذور کے ساتھ آپ کیا آپ مانتا کام نا سب رہے ان کا بکرے آپ انسان ہی پہنچائیں گے اور تاریخ میں آنا بھی کریں اس موقع میں آزاد میرے بھائی سلاد اٹھارہ سوند کی جیسے آزادی میں تو میں دہلی شہروں سے سڑک کے دونوں کنارے جو آدمی کو گولی مارے کو یاد بہت سڑک کے دونوں مطلب تھا یاد بہت مگر گڑائی اور نہ اس وقت ہوتا تھا ہمارا دور پاک میں بہت مشن میں آج کے ساتھ رکھے کتنی وقت کی لوگوں نے کہا شروع کی لیکن کیا کرو کیا آپ بتا کر اور پتا نہیں کر سکتا چلے ہیں چلے چلے احتیاط کی बढ़ता है बड़ी जिंदगी को सुख बनता है कर्जी जिंदगी बंदी के बेटे बजे हैं बचा रहे हैं तक रहे हैं अच्छे है और बर्म जिंदगी बीमारी जमा ये बंद بات کا میں تصویر کیا ہے آگے بڑھ گئے بابا کرم کیا ہے شمشیر بند آیا شراب کے سلام میں کس کے اندر اور کبھی آرند بہت جن سے حملہ آ گیا ہے تو ہمارے کبوتروں ہمارے جو ہے توپے ہیں اس میں کبوتروں نے اندر کیے ہوئے تو کیا ہم کبوتروں کو بہت سب کا ہم کرے وہ نکھارے نکھارے کو باہر ہوا دہلی میں آج اس کو گھوم کا بازار گرم ہوا میرے تھے اور غلام بنا سکتے تھے چاہی کے میرے شاہ کے برے کے ساتھ میلے کی بیٹی کرتے اور بادشاہ کی وہ کی بیٹی اور فلانی شاہ کی بیٹی جہاں بادشاہ بادشاہ تو میرا کچھ اور آئے گا تو میں میرے کائے گاڑی ضرور نہیں ہے آپ کا جب نمبر آئے نا تو سب تعلق ہے کہ بنانا ہے ناگرشن جی ایڈونیشن جی سب ادھر جو ہے درجہ میں صرف بنیاد پر داری پڑ رہے تھے تو اب امداد ایسا ہے کہ بلیک ڈگلا خون کا پیپرا ہے پیاری مائی اور نوجوانوں نے کتابوں سے بتایا گرائی ہے تو کل بدل اور چاہیے بہتر اس لیے ستارے اور عوام کی تربیت صحیح آد تھا کہ سفائی عورت میں بیس نوجوانوں کے بارے یہاں کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں گھر سے گوار نہ تمہارا پرکرم قلم اور یہ نہیں یہ باتیں بتائی پھر یہاں سے آگے بڑھا کی طرف جا رہا تھا تو اس میں ایک ری کتاب ہے جس میں آتی ہے دعائیں گیا اور لوگوں سے کہا آپ لوگ تو گاؤں کو لے کر مسئلے پسند ہو کر اللہ تو اللہ الگ رجوع ہوئے اور یاد اگر دو لگے تو کیا نام کہا بتایا کہ لطان تم پر آئے کو کر حاصل کے آگے جانے کے پاس یہ لوگوں محنت ہو رہی ہے کسائی محرط ہو رہی ہے اور وہ سارا ہوتا ہے تو ہمارے لباس بات ودن کیا ہوا ہے جو میں کر رہا ہوں ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے پیغام دینے کے لیے ضرورت ہے کہ متحد گھا کے ان کے کا سواج کھوٹے گا میدان گنج میں پالا گیا وہ دن حفت میں ڈالا تھا جس میں گاؤں میں کا ساری دنیا میں بڑے گئے سروار کیا بڑا بڑا مسلمان کے تاریخ اپنی زندگی کے بنگلہ دیش کا ملاؤں کو گالی دے رہے تھے لوگوں نے دیکھا ہیں ایسے چاروں سونا چلے گئے ہاتھ اور دعائیں کھانے کی کا بہتر نکل گیا تھا برخات کرے برابر ہے ताकि बस करें ये आबाद हुए हैं और चारों तरफ से काम करते हुए जिसका मुंबई डाटा की तरफ बढ़े और जून वगैरह की तरफ पड़े तो पूरे मन को प्राप्त कर तो फिर उस वक्त मणिपुर में संस्थाओं से थोड़ा भरभाव हुआ है रोमन पायर पचर और गहरे जीवन वाले लोगों से ही میں آپ ایک خاص بتاؤں تازہ کے غور سے غالب آ جانا یہ ایک ہے پھر اس کپڑے کے لوگوں کو چلانا یہ دوسرا مر رہتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ منصوبہ بندی ایلنگ امن اپنا چار دن ایسی ہیں جس کو بات کر سکتے ہیں لوگ ایلنگ امن خلا ہے ان کو منصوبہ بندی آتی ہے وہ ہے پھر پریشانی میں بلا گئے تو ہم نے دور میں ان کے ان کو بلاؤ تو وہ ساری باتوں کو مارے آپ اپنی جان چڑھا کے ساتھ رابطہ اور کام کرنے میں کیا اور آج کا کام <سلام> کیا تو ضرور بھی گئے ع محمد اللہ نے اور ابھی تو امیر تو اللہ سبھی مرد انہوں نے آرام میں کام کیا اور مسجد بندی انہوں نے سمجھنے کے لیے آرام کرایا اور کرتے کرتے جو آپ مدد آ گئی تھی ان کے ہر ہے بلائک کے ساتھ اپ ہر کے ساتھ اپنے نمبر کے ساتھ ان کا تعلیم مقصر کیا اور تاریخ اسلام بھی ٹھیک لا رہے تھے پچاس سالوں پر نہیں گزرے تھے ایک مسلمان اٹھائے تھے ان کو اسلام رکھا تو محاذ ہو گئے یہی ادھر بارہ سال میں صبح سے دعا کا دیا گیا ہے صبح کے کردار کا اخبار دیا گیا ہے اللہ بھاگے صبح سے ہتھیار دیا ہے اور ہمارے ہوئے ہوئے تھوڑی دیر بات کرتے ہیں نیند رہنا لڑکا ہوگا نیند رہنا لڑکی ہوگی تھوڑی دیر بات کرتے بس بتاؤ کہ ان لوگوں کا انسان کو کفاظت نہیں ہے فائدہ ہو رہے ہیں بتاؤں کرنے کی کار دوری میں آیا تھا اس نے کہا جی ہمیں چین سے نکالا گیا گراف پر ہم تک پہنچ گیا جی خلاف آیا نکالا بھی ہم کنیڈا کیا کینیڈا کے باغ ہے فیصلے میں کبھی کہتا میں خود مزہ ہوں ایک ہفتے کے بعد میں کہتا میں کہتا کہ میں کیوں ہوں ایک ہفتہ میں نے یہ بات شروع کر دی کہ میں, میں نام نے اپنے گار بٹ کر پتہ میں نکل رہا تھا جا رہا تھا اور لیا ہوا اس کی گراؤنڈ کرنی ہوئی ہے میں جا تبھی میں نے اور ایسی جو ہے مجھ سے اور مارک سنگل دھیان سنا تو ملا کے پاس ٹھیک ہے تین دن لیے گئے تو مزے تبدیل مجھے چارج ملتے ہیں چارج مل کے بیان نہیں کر سکتا تھا اس کو میں نمبر پر لوگوں کو بتا دوں میں کال کرتا تھا اور صحیح جواب دیتا جو بات میں آپ کو سوال جواب لوگوں کو سنائی وٹ از یور اس نام کے بارے میں آپ کا بتاؤنشن یہ کہ میرا پڑ جائے پڑ جائے اس کے لیے میں نے تھا مچھل بناتے ہیں مکان کا بہت مچھلیاں بنی ہوئی ہیں اور بھی آباد نہیں کر سکتا مچھر بنانا چاہتے ہیں کیا ہوتے ہیں مکان خرید لیا ہے بناؤ مچھلی مچھلیوں نے بنائی تو بنائیے تو بعد نہ گھر واپس دیے تھے مجھے بتا دینے کی ضرورت پڑے اس لیے تو ہے وہ بنائے سب کچھ کیا ہندوستان کے معاملہ اور جب سلمان بکڑے گئے دوبارہ مسلمان کو بلا کے سب کو جمع کیا اب اسمان کتنا کیوں میں ہو اس کا ایمان ہوتا ہے اللہ کے ساتھ غلط ہوتا ہے ایمان کس <سؤال> ماحول مزہ کیا ماحول مزہ کیا لوگوں نے حملہ کو ہے باقی لوگ نیو مسلم کو حملہ کرنا چاہیے وہ بھی اگر ان کو بٹھاتا کر تو ناؤٹ بعد ہے تو رات بھی چھوڑنا ہوگی آٹو مطالعہ بھی چھوڑنا ہوگا سمجھا تو مجھے میرے سامنے ہم لائک آپ وہ بھی کیسے کریں گے چل رہا ہے کہ ہم قربانی جیسا اور ساتھوں کو محفوظ بنایا اور ایسے بنایا کس طرح کام کرو گے اور ضرور دھیان بات کریں گے کہ نہ ان کا ڈاکٹر ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے آپ سے بلکہ ہم سے کہا سکتا ہے ہے کیا ہو سکیں اللہ کی کو بھی کرو اور مان بھی جاؤ بین مانگ پائے احمد آباد میں عیسائی مسلمان ہوگا مسلمان کا رمضان آ گیا جن لوگوں نے مسلمان کیا تو میرے کو یہ ناری موٹی صحیح رولا تھا تیسرے دن بات اور سفر کو سرپرست ہو گیا مسئلہ رہے زیادہ دیتے اور جاتا دیکھ سکتے ہے تو منظور جی. پر. پر. نہیں ہوتے اللہ اور ڈاکٹر مندر صاحب نے کہا کہ قرآن کو مجھے بڑی ضرورت ہے اقبال نے کہا ہے کہ مسلمان اس طرح اے مسلمان اس طرح گئی, گئی. کتابیں مسلمان کیا پریشان تھوڑا چل رہا ہے مسلم بلند میں ضلع 순ید. اس بڑائی کو لے کر جائے ہوں بھی یادوں ضروریا اس کے اس کے عمار اس کے عقائد کی ضروریات کو لے اس کو پیش کر دیں اگر ہمارے عبادت ممالک کی اجازت ہمارے تدمیری نمال کی اجازت ہمارے خاص نمالے کی اجازت ان کا بماغ سمجھا رہ کر یہ قبل تبدیل کے برطانیہ نے سب سے گھٹیا اخلاق پاکستانی میں نظر آ رہا سب سے گھٹیا خلاج مجھے پاکستانی میں نظر آ رہا کیا بات کریں گے انہوں نے تو مجھے مطلب ستوا ہوا اس پر پھکے ہوئے کابڑ کے منصوبہ مسئلہ نہیں کرا میں پاکستان بننے کے وقت رام نا شہر گئے تھے